بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پوسی تلک المبین پاسی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 اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَهُ وما كان أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ کچھ شک نہیں کہ اس میں نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار غالب ہے مہربان ہے رب الظَّالِمِينَ اور جب تمہارے پروردگار نے موسا کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ او میں یعنی قوم فراؤن کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں اول اخاف ان انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھے وَلَا ينطلق الى اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے تو ہارون کو حکم بھیج کے میرے ساتھ چلے وَلَهُمْ عَلَيَّ دَنبٌ خوف اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گنا یعنی فرونی کے خون کا دعویٰ بھی ہے سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالے انسمیا فرمایا ہر گز نہیں بس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں سپور سو so دونوں فراؤن کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں ان سلمان اور اس لیے آئے ہیں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 تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم نا شکر معلوم ہوتے ہو موسا نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگاہ سرزد ہوئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا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 قَالَ رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُم مُقِنِينَ فرمایا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرت ہے کہ تم لوگوں کو یقین ہو قَالَ لِمَن حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں قال ربكم ورب نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی مالک فرون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے موسا نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو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 فران نے کہا کہ اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ بن پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صاف اجدہ بن گئی ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے وہ سفید براق نظر آنے لگا قال ان لساحر نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے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 اور شہروں میں نقیب بھیج دیجیے کلی سحری نالی کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئے آخر جادوگر ایک مقررہ دن کی میاد پر جمع ہو گئے للناس هل أنتم مجتمعون؟ اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے غالبی تاکہ اگر جادوگر غالب رہے تو ہم ان کے پیرا ہو جائیں فلما جاء لفرعون ائن لنا لأجرا ان كنا نحن الْغَالِبِينَ پھر جب جادوگر آ گئے تو فراؤن سے کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں سلا بھی آتا ہوگا تم از الین المقربی فرون نے کہا ہاں اور تب تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے کال نمس القو ملکوم نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو فرعون تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فراؤن کے اقبال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے ف القام فی القو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 جو موسا اور ہارون کا رب ہے پول تم لہو پبل کم ان لہو لبی کم الم کم سے م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 اور تم سب کو سوری پر چڑھا دوں گا اننا الى ربنا انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں نطمع ان يغفر لنا ربنا ان اول ہمیں امید ہے کہ ہمارا پرور دگار ہمارے گنا بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہو گئی اونا س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 اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے وہ ان لوگ اور یہ ہم سے غصہ کھا رہے ہیں انجمی ان اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں آخر ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا کریم اور خزانوں اور نفیس مکانات سے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 الج موسم پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو موسا کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے اندی موسا نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا موسم <الْعَظِيم> اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو تو سمندر پھٹ گیا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 جین موسا اور موسا اور ان کے ساتھ والوں کو تو ہم نے بچا لیا تم اوقری پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا ان نفیس نکل آئن اکسمنی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 اذ قال وقومه ما جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو قالوا نعبد فنضل لها وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہے تد ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں او, او یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں بل وجدنا كذلك انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے قال, افرأيتم ما كنتم تعبدون ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو انتم الأقدمون تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی فَإنَّهُم تو وہ میرے دشمن ہے مگر رب العالمین میرا دوست ہے اللہ جی سہوی جس نے مجھے پیدا کیا ہے سو وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور وہ جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا قصور بخشے گا رب لي بالصالحين اے فرتگار مجھے علم و دان فرما اور نیکو کاروں میں شامل فرما لے وجے اور بعد والے لوگوں میں میرا ذکر نیک باقی رکھیو جانورت اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں شامل فرما لے وہ پھر ابھی کین ابھی نو اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہیں ولا یوم اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیے یوم بنو جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے إلا من أت جو شخص اللہ کے پاس بے روک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور بحث پرہزگاروں کے قریب کر دی جائے گی وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں من دون هل ينصرونكم او ينتصرون یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں خود کی موفی ہے تو وہ خود اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندے منہ دو میں ڈال دیے جائیں گے جنود ابلیس اجمعون اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخلے جہنم ہوں گے وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے چل کہ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے اذ نسویکوم برب العالمین جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے و ما ادلنا الا المجرمون اور ہم کو ان گنہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا فما لنا من شافعين تو آج نہ کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست ان تو کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں ان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 قال لهم نوحٌ ألا تتقون جب ان سے ان کے بھائی نو نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں رسولٌ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اللہ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو وما اسألكم من اجر ان اجر رب العالمين اور میں اس کام کا تم سے کوئی سلا نہیں مانگتا میرا سلا تو رب العالمین کے ذمہ ہے اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو اول وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں جبکہ تمہارے پیرو تو رضیل ترین لوگ ہوئے ہیں نو نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں ان حسب ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمہ ہے کاش تم سمجھونی اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں ان انا میں تو فقط صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں لم نوح من انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تم باز نہ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے اولا قومی چل نو نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا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 ان کو بچا لیا تم اور پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو ڈبو دیا چلاس منی بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وَإنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ <الرَّحِيم> اور تمہارا پرور دگار تو غالب ہے مہربان ہے عادن قوم آد نے بھی پیغمبروں کو جھٹ لایا <تَتَّقُون> جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ان نیلا کم امین میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اللہ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا بانو کم انجری اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے بھلا تم ہر اونچی جگہ پر فضول نشان تعمیر کرتے ہو وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے وَإِذَا بطشتن بطشتن اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو جابرانہ پکڑتے ہو اللَّهَ تو اللہ سے ڈرو اور میری اتاد کرو م اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو امدکم بی انعام اس نے تمہیں مویشیوں اور بیٹوں سے مدد دی وجنات و, و اور باغوں اور چشموں سے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے علينا من وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے ان خلق یہ تو اگلو ہی کی عادت ہے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 وإن ربك لهو اور تمہارا پرور تو غالب ہے مہربان ہے سمود قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اذ قال لهم اخوهم صالحٌ ألا تتقون جب ان سے ان کے بھائی سوالے نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں نیل رسول امین میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اللہ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو وما من اجر ان اجر علی رب اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے ہوں امین کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم یوں ہی بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے جن یعنی باغ اور چشمے پل اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشیں لطیف و نازک ہوتے ہیں وطن تم ساری ہی اور پہاڑوں میں تراش تراش کر پر تکلف گھر بناتے ہوا پیوں تو اللہ سے ڈرو اور میرے پر چلو ولا امر اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو فی الارض ولا جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہوتی تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو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 اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو ایک بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا قرنی بلاخر انہوں نے اس کو مار ڈالا پھر نادم ہوئے کرایا کر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 لوکس قومی قومِ لوت نے بھی پیغمبروں کو جٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوت نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے ان لَكُمْ رَسُولٌ ان میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اللہ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو کم اجرین اجر اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے من کیا تم دنیا جہان میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو ما خلق لكم ربكم من بل انتم قوم اور تمہارے پرورتگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو لم من وہ کہنے لگے کہ اے لوت اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے کال مینل کو لوت نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں مما اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کی بپال سے نجات دے جین ہوں اجمعین سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی الا عجوزا فی الغابرین مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی تم ادم پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا عَلَيْهِم مطرًا فَسَاء مطر اور ان پر میں برسایا سو جو میں ان لوگوں پر جو خبردار کیے گئے تھے برسا وہ برا تھا نف دکھ آیا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اوبل اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اللہ وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو کم اجرین ربین اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلا تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے فل کی نل مفصد دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو وہ اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو لسل اب مفصدی اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو اللہ جی خود اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا کالو مسحری وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو لَمِنَ الْكَاذِبِينَ اور, اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو فأسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من سو اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ قال ربی اعلم بما بیمل شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے عذاب يوم انه كان عذاب يوم عظيم تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا بس سایبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا ان فی ذالک لایہ وما کان اکثرهم مؤمن اس میں یقینا نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وا ان ربک لهوالعزیز الرحیم اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے اور یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے نبی اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے یعنی اس نے تمہارے دل پر اس کا علق کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرتے رہو مبین اور علقا بھی فصیح ہو بلیغ عربی زبان میں کیا ہے زُبُرِ اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے يكن لهم ان يعلمه اور کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں على بعض اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر اتارتے ما كانوا به اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے کا سلک نہ اسی طرح ہم نے اس انکار کو گناگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا للی وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں گے اس کو نہیں مانیں گے وهم لا وہ عذاب ان پر ناگہاں آباقی ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی فل اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں مولت ملے گی نسا جنو تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی بچا رہے ہیں سنین؟ بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں اہم کیوں پھر ان پر وہ عذاب ا ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ما تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے وما من قرية الا لها اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے ذکرہ وما تاکہ یاد دلا دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں وما تنزلت به اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے وما لهم وما یہ کام نہ تو ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتی ہے وہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں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 اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے توازوں سے پیش آؤ پلو پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کرے تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں وَتوكل اور اس غالب مہربان پر بھروسہ رکھو اللہ جو تم کو جب تم تحجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے في اور نمازیوں کے ساتھ تمہارے اور سجود کو بھی دیکھتا ہے هو بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے تنسل کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان یعنی جنات کس پر اترتے ہیں تنزل والا کلین وہ ہر جھوٹے گناگار پر اترتے ہیں جنات سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ملو اور شاعروں کی پیروی بمراہ لوگ کیا کرتی المتا کاری کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں وان انہم یقولون ما لا يفعلون اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّمٌ قَلَبٍ مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہے اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام بھی لیا اور ظالم ان قریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتی ہے